بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه مثلا من فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَخُورُونَ مَا لَا أَرَضَ اللَّهُ بِهَا لَا مَثَلًا يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين سبحان <تصفيق> اس لیے یادۂ کریموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نیندوں اور وہاں پہ جو اہل ایمان کو پاک بیویں ملنے والی ہیں ان کا ذکر کیا کیا اور سورہ انکبوت میں انکبوت مکڑی کو کہتے ہیں اس کا ذکر کیا تو اور ساس رقبار کو بتا رہے ان کبوت جو ہیں وہ مکڑی کو کہتے ہیں اور مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے اللہ دوبارہ تبارک و تعالی نے مثال دی بتوں سے اور مکھی کی مثال دی رب تبارک و تعالی نے بتوں سے کہ بت جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے سامنے جو پرساد سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں نیاد چڑھاوا آ کے لوگ رکھتے ہیں وہ آ کر کے مکھی لے کے چلی جائے تو وہ بہت تو اسے وہ بھی واپس ہی نہیں رہ سکتا ہے بنا کمزور ہے تو فرمائے گا تمہاری مدد کیسے کرے گا تمہارے ساتھ کیسے تعاون کرے گا تمہاری مدد کو کیسے پہنچے گا ربت بار مطالعہ نے یہ جو مثال بیان فرمائی نا اور جنت کی نمتوں کا ذکر کیا تو کافروں نے جوہریوں نے اعتراض کیا ان کا رب کی اتنی عظمت اور شان وہ مکھی مچھر ان کا ذکر کیوں کرے گا نقل البل انہوں نے یہ شکار پیش کیا یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے ہی نہیں کہتے دلوقتي. قرآن رب کا کلام ہوتا ہے تو, تو ربارک وطالعہ اتنے شان بڑی بلند ہے وہ تو بڑی اونچی شان والا ان اونچا مقام ہے اس کا تو اللہ تبارک تعالی جو ہے پھر ان مکھی کی مچھر کی ان باتوں میں کی کیوں نثالیں دے گا تو یہ ذہن میں رہے مثال جب دی جاتی کسی چیز کی وہ مسل لہو کے حساب سے دی جاتی ہے اب بدھ کی کمزوری بیان کرنی تھی تو رقت بار کے نے رہے مثال اسی حساب سے دینی تھی سمجھ آیا مثلاً تو اپنی شان کے مطابق کیا ہے مثال دیتا رقط بار کو وہاں بتی ہی نہیں کسی چیز کی کمزوری بیان کرنی ہو اس کا ایز بیان کرنا ہو اس کی حکارت بیان کرنا ہو تو پھر مثال اسی حساب سے, نہیں <missal -mum -ass -all -hub> حساب سے دی جاتی ہے مثال مہو کے حساب سے دی جاتی ہے یہ ان کا انتہائی اہم کانہ یہ کا ایک خیال تھا کہ قرآن کریم جو ہے یہ تو مکھی کی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے ان چیزوں کو بیان فرماتا ہے رب بارے کو تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کریم یہ سبحان اللہ یہاں بھی یہودیوں کا تقوی جو ہے وہ شوٹ کر گیا ان کا رب تبارک مطالعہ خالق اور مالک ہو کر وہ کیسے مثال دے سکتا ہے مچھر کی اور مکھی کی یہاں بھی جب دینی مسائل بیان کیے جاتے ہیں کئی زہیلوں کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ان کا تقوی چڑھ جاتا ہے سر کے اوپر وہ کہتے ہیں لو جی ایسی تو بات ہونی ہی چاہیے تھی بندر پوچھے کہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ کریں گتن جی آپ کرتے رہتے ہیں آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ کریں جی کہاں سے کلر نکال لیا آپ نے کہ شریعت کا ایک حکم آپ کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے اور اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کے سامنے کریم اکل اسام کی ایک بیان مثال مثال بیان کی تھی اکلسام نے منافع کو کس بکری کے ساتھ تشمیری دی ہے کتنی بڑی مثال تھی آپ کو بیٹھ کے آپ تو بڑی گندی مثال ہے گندی مثال وہ مناسب کے حساب سے مثال بنتی ہی ہے اور مثال دینے والے امام والی معمول المیال یہ یہودیوں کا بھی یہی آدھتا ہے وہ بھی یہی کہتے مچھر مکھی یہ رب آلہ تو بڑا عظیم ہے وہ تو اعلیٰ ہے بیان کرنا ہے تو پھر مثال ہی دی جائے گی جو بھائی عجیبوں کا مطالعہ زلیلوں کا مثال جو ہے وہ محمد صحو کے حساب سے نہ ہو رب کے حساب سے ہو رب کی شان کے مطالعے کو عجیبوں کو ربت مارے کو مطالعے میں اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی اوپر کی شاہ کی مثال دے مچھر کی مثال دے ربت مارے کو تب بھی رفت بارک بوتارا نہیں ہیا فرماتا میں اس, اس, اس سے بھی شرم نہیں فرماتا رب اس سے بھی حیا نہیں فرماتا آگے اللہ وطلہ وطلہ نے کیا بیان فرمایا؟ کہ ہماری مچھر اور مکھی کی مثال کو دیکھ کر کے کئی لوگ کافر ہو گئے کئی مومن ہو گئے <تصفح> جنہوں نے اعتراض کیا وہ کافر ہو گئے <تصفح> <تصفح> رب نے مثال بیان کی اتراج کرنے والے کافر <تصفح> رب تارا نے مثال بیان فرمائی <تصفح> اور اس پہ ایمان لانے والے ربت مارک وطال نے ان کی مذمت فرمائی جنہوں نے اعتراض کیا اور جنہوں نے اس کو مانا تسلیم کیا ربت مارک وطار نے, نے ایمان کا سنت ایمان کی سنت دیکھے جی رفتار نے فرمایا وہ ابروں یا عثمان ولیم طلح و سعیدوں ہیں وہ بلال انہیں یقین ہے وہ جانتے ہیں یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ ہمارے رب سچے کی طرف سے آ رہا ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے انہیں کوئی شبہ نہیں ہے کتاب نہیں ہے جہالت کا, کا جہاں یہ آ جائے بندے کو رب کے قرآن سے اڈھا کر دیتی ہے رب تعالیٰ نے عرشا فرمایا وہ امین کافر کافر جی اللہ مسلح وہ کہتے رب نے یہ مثالیں دے کر ارادہ ہی کیا کیا ہے رب کیا چاہتا ہے یہ مثالیں دے کر اب بتائیں جی پہلے جنہوں نے رب کی طرف سے آنے والے کلام کے بارے میں یہ کہا تو یہ ہے ہی رب کی طرف سے رب نے انہیں فرمایا کہ آمنو یہ مومن ہے سبحان اس جو مومن اس ہے نہیں, نہیں, نہیں, نہیں کرتا آگے بات ہے جب کافر کی تو ربت بار جن نے اعتراض کیا رب نے انہیں کافر فرمایا کام البینہ کافر اور وہ کافر جو ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے یہ مثال دیکھ کر ربدارے کو اتارا نے ان دونوں کی جزا بیان کی اعتراض کرنے والے کی بھی اور تسلیم کرنے والے کی بھی وہ جو اس دن میں نے بتایا تھا تسلیم کے بعد تحقیق کرنا کفر ہے مان لینے کے بعد تحقیق کرنا جب مان لیا کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے پھر بندہ اٹھا کے دیکھے یار یہ جو آج میں کہا گیا ہے یہ سچا بھی حجے جھوٹ ہے تو بندہ تو کافر ہو گیا تحقیق کرتا کافر ہو گیا یہ سوچ کے کافر ہو گیا بندہ موم میں نہیں رہا یہ بہت بڑی بات ہے اگر بندہ غور کرے نہ تو بندے کو سمجھ آئے اس سے ہزاروں نہیں کروڑوں مسائل حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا دلو کی لی کثیرہ ویہدی کی لی کثیرہ اللہ تبارک مطالعہ بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اب کو بندہ کہے جی ایک ہی قرآن ہے ہدایت بھی وہی گمراہی بھی وہی دے اسی سے بندہ گمراہ ہو جائے اسی کو پڑھ کے بندہ ہدایت پا جائے مثال کے طور پر یہ بچہ اینک پہن کے بیٹھا ہے کو بندہ جائے ڈاکٹر کے پاس اور جا کر کہیں میری آنکھ کی بینائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو سنا ہے آپ نے کوئی شیشے بنائے ہیں تو آپ مہربانی کریں مجھے بھی کوئی دیں وہ این اٹھا کے دے دے اور وہ آیا اور آ کر این کو آنکھ میں مار دے اس طرح زور سے آنکھ وہ جا کے ڈاکٹر کو جا کے کہے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے اینک کس لیے بنائی تھی وہ کہے گا آنکھ اس کی نکلی ہوئی ڈاکٹر بھی دیکھ لے گا ڈاکٹر کہے گا جی آنکھ میں نے دنا لوگوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے بنائی تھی اور تیرے جیسے پاگلوں کی آنکھ پھوڑنے کے لیے بنائی تھی بنائی تھی کتنی سمجھ اب یہی اسپیکر ہے نا یہ اسپیکر ہے اب میں لے کر کے یہاں سے بول رہا ہوں تو آہستہ بول رہا ہوں آواز سب تک پہنچ رہی ہے ہے <تصفح> یا نہیں اگر یہ سپیکر ہی بند ہو پھر میں زور لگاتا رہ زور بھی لگے گا گلا بھی بیٹھ جائے گا ہو <تصفح> سکتا ہے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لوں شام کے وقت ابھی نہیں شام کے وقت ٹھنڈا پانی پی لوں گلا خراب ہو بخار بھی ہو جائے بیمار بھی ہو جاؤں ہے یہی سپیکر بھائی لیکن اس کا استعمال بنانے والے کے سر میں درد ہے دو تین کلو گولیاں میں نے پیناڈول کی لیکن فرق کوئی نہیں پڑ رہا دنا بندہ کہے گا سے نفع اٹھانا ہے نا تمہیں. صرف ایک گولی پانی کے ساتھ اندر اپنے گزار لے ٹھیک ہو جائے گا تم. یا نہیں ایسا تو بھئی قرآن کریم جو ہے اس سے ہدایت لینے کا طریقہ بھی وہی ہے جو رب نے عطا فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں اگر کوئی بندہ بک بخ بھی کرتا رہے اطراف بھی کرتا رہے اور کہے کہ نفع نہیں ہو رہا قرآن سے ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہم تو بےدی ہو جا رہے ہیں تو بھئی اسے یہی کہیں گے تم نے پینڈول سر پہ باندھی ہے اسے کھا کے دیکھو جیسے بنانے والے نے طریقہ بتایا وہی طریقہ استعمال ہو اسی پر عمل ہو تو آپ کو نف ہوگا وہ کرنا نہیں ہے بہت کو گمراہ کرتا ہے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات کو مانتے بھی نہیں قرآن کو بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ انگریز کی تہذیب کو بھی اسے درست بھی کہتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سمجھا ہم نے نہیں ہے قرآن کو سمجھا انگریزوں میں ہے کئی ایسے ہم فکر ہیں کی بات بتاتا ہوں ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مائل صاحبہ نے انہیں فون کیا ہے مفتی صاحب کو مجھے نہیں ان مفتی صاحب کو فون کیا ہے پاکستان سے ایک لڑکا جو ہے نا اسکالرشپ اسکالرشپ کہتے ہیں اسے اسکالرشپ پہ باہر گیا پڑھنے کے لیے ابھی اس کا پہلا سال ہی تھا پڑھتے ہوئے کسی نے اسے بائبل دے دی وہ لڑکا ہی صاحب ہو گیا مرتد ہو گئے بتائیں اس مائی کی تو نسلیں مرتد ہو گئی بیٹا مرتد آگے بہو بھی مرتد آگے پھر پوتے پوتیاں سارے جو بھی پیدا ہوتے جائیں گے سارے کے سارے فارے گی مارے بتائیں یہ حال ہوتا ہے ان کا جو اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے دوسروں کی جڑی یہ تہذیب جو ہمارے پاس ہے یہ تو رب کی دی ہوئی ہے نا انت انت رب کی عطا عطاقت نے اور میرے علیہ السلام کی اپنائی ہوئی ہے ہاں, دا دا ہاں دا یہ جو ہمارے پاس تہذیب ہے نا یہ اس پہ ایک ایک عمل پہ میرے آکل علیہ السلام کی بوٹ لگی ہوئی ہے آکل علیہ السلام کے عمل سے ہو کر کے آئی ہے اسے شرف حاصل ہے کہ اس تہذیب کو امام النبیا نے اپنایا ہوا ہے یہ حضور کی تہذیب ہے تہذیب تسنم تو رفت بارک مطالعہ نے فرمایا کثیرہ اور اسی قرآن کے ذریعے ربت بارک مطالعہ بہت سارے ہدایت ہے اور آگے تعالی نے واضح فرما دیا کہ گمراہ ہوتے کون ہیں مَوما فاسقین اور قرآن کریم سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں رب رفتار جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ فاسق ہی ہوتے ہیں فاسق کے تین درجے علم نے بیان کیے ہیں سب سے پہلا درجہ تغابی کیا ہے تغابی تغابی, تغابی اسے کہتے ہیں جو شہوت کی وجہ سے نسانی خائد کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے لیکن گناہ کو گناہ سمجھے وہ یہ سمجھے کہ رب کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے اور شرمندہ بھی ہو ایسا بندہ مومن ہے ایسا بندہ مومن ہے دوسرا درجہ ہے فصر کا انہ بندہ گناہ کرے لیکن گناہ کو گناہ جانے کا جا. گناہ میں مصروف ہو جائے رب دن گناہ کرتا رہے رب کی نافرمانی کرتا رہے جی تو یہ بھی بندہ مومن ہے یہ بندہ بھی مومن ہے تیسرا درجہ ہے کہ جی جو کیا درجہ ہے جہود جہود یہ وہ درجہ ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے گناہ کو اچھا کام کر کے اچھا کام جان کر کرے ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے مومن نہیں رہتا سمجھا ہے مسئلہ ایسے بندہ مومن ہیں نہیں ہے بتائیں کہ آج بھی فلمیں ڈرامے بنا رہے ہیں تو اسے کیا سمجھ رہے ہیں اچھا کام نہیں سمجھ رہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خاتون کا بیان چھپا تھا اخبار پہ اس میں اس نے کہا کہ فلمیں اور ڈرامے بنانا ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں تو بتائیں بتائیں بات کہاں جا پہنچی ایک کسی کام کو اچھا سمجھنا اور پھر اسے کرنا ایک یہ ہے کہ اسے رب کی رضا کا ذریعہ سمجھ کے کرنا کہ رب راضی ہے اس کام سے تو جیسا ملتا تو کافر جاتا ہے ہو جاتا ہے مومن نہیں رہتا ہو آگے دیکھیں جی رفت بار کو تار نے ایک شاہ فرمایا من بعد قدوم میں فاسکوں کی پھر تعریف کی رب تبارک و تعالی نے فاسق مزید بطالک اللہ تعالیٰ نے میں فاسق وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیں رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے جی اللہ تعالی نے عالم رب میں فرمایا السطو میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب <او> نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے یہ عاد کیا تھا سب نے مولاد رب مانیں گے تجھے ہی روٹی دینے والا مانیں گے تجھے ہی رز دینے والا مانیں گے یہاں آ کر کوئی امریکہ کو مان رہا ہے کوئی کمپنی کو مان رہا ہے کوئی کسی کو مان رہا ہے کوئی کسی کو مان رہا ہے کوئی وڈیرے کو مان رہا ہے کوئی نواب کو مان رہا ہے تو کسی جیمے چٹھے کو مان رہا ہے کوئی کسی کو مان رہا ہے, ہے یا نہیں ایسا تو روٹی فلا دیتا ہے میں نے مر جائیں گے رب مانے بیٹھے ہیں رم تار نے کیا ارشا فرمایا میں تم نے تو وعدہ کیا تھا مجھے ہی رنگ مانو گے تم نے کہا تھا آر میں روا میں مجھے خدا مانو گے یہاں آ کے سارے وعدہ توڑ چکے ہو رب کے ساتھ کیا ہوا توڑ دیا نے عشا فرمایا وہ امر اللہ بھی اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے رشتے داریاں جوڑنا تعلقات جوڑنا اہل اسلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے رہنا یہاں ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے ساتھ نہیں بنا کر رکھ سکتے مسلمان مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے مسلمان مسلمان کا مخالف ہو چکا ہے اب بتائیں جی ان کو جس رشتے نے آپس میں منسلک کیا تھا وہ تو لا الہ الا اللہ کا تھا صحیح صحیح صحیح اللہ. اللہ. وہ تو تیرے پاس بھی ہے وہ اس کے پاس بھی ہے وہ رشتے کا جو سبب ہے وہ کلمہ وہ تو تیرے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے پھر تمہارے تعلقات کیوں ٹوٹ گئے رشتہ تمہارا کیوں ٹوٹ گیا ایک دوسرے کے دشمن کے تم کیوں بن گئے اللہ تمہارک نے ارشا فرمایا وہ یو سو رفل اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں رب تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا انہوں نے اور جس چیز کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا وہ بھی توڑ دیا اور زمین میں فساد بھی پھیلاتے پھرتے ہیں اللہ تبارک وطار نے فرمایا یہی لوگ گھاٹے والے ہیں یہی لوگ کیا ہیں گھاٹے والے ہیں اللہ تبارک وطار نے شاہ فرمایا تم اموات اور تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو کنتم تم امواتا فاہ تم اور تم تو سارے مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا ہے بتائیں پانی جو ہوتا ہے اس میں کچھ زندگی ہوتی ہے پانی کیا زندگی ہوتی ہے اس میں پانی گندا پانی کوئی زندگی نہیں ہوتی اللہ تم نے اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ قبر کی زندگی بھی یہ قبر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو زندگی دیتا ہے مومنٹ کو بھی کافی کو بھی مومن کی زندگی جو ہے عقل سام کا فرمان ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی ہوائیں آتی ہیں اس کے لیے جنت کا جسر بچھا لیا جاتا ہے جنت کی خاتمہ قبر میں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے کریما اکل نے بنایا کہ جنت کی جو حور ہوتی ہے اس کے خادمہ اس کے لیے قبر میں آتی ہے اس نے ہار پہنا ہوتا ہے یہ جنتی جو ہے نا خوش ہو کے ہار کو ہاتھ لگانے لگتا ہے کوئی چیز سونے لگے دل کرتا ہے ہاتھ لگائے ٹھیک ہے نہیں اکل سامنے بنایا کہ ہار کو ہاتھ لگانے لگتا ہے تو ہار ٹوٹ جاتا ہے ہاں ٹوٹتے تو جنتی ایک دم وہ مومین جو ہے نا وہ ایک دم آ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا تو وہ ہوتی ہے حاجی صاحب گھبراؤ نہیں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے میں اور آپ مل کے ان سارے موتیوں کو جمع کر لیتے ہیں ان موتیوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں کریما کل سامنے میں وہ موتی اکٹھے کر رہی ہوں گے ادھر قیامت قائم ہو جائے گا بس اتنا وقت لگے گا یہ جتنے جلدی پہلے جا چکے ہیں مومین قبر میں جتنے اب جا رہے ہیں آگے جائیں گے سب کے لیے وقت ایسا ہی جلدی گزر جائے گا کریما موتی اکٹھے کر رہے ہوں گے اور کیا من قائم ہو نے رفتار فرمایا جی دیکھیں تم اس کا انکار کیسے کرتے ہو تمہیں اس نے عدم سے موجود بخشا پھر تمہیں زندگی دی زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں پھر زندہ کرے گا پھر اپنی بارکاہ کی طرف لوٹائے گا یہ احسانات بیان کر کے پھر فرمایا تم دنیا میں بھیجا ہے اس نے زندگی دی ہے ایسے تو نہیں نہ چھوڑا اس نے یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں ویزا دلوا کے باہر سعودیہ کا یا کسی اور ملک کا وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں تو کتنے پریشان ہوتے بندے؟ بندے. دنیا اتنے اعلیٰ مکانات بھی دیے دنیا کی نیمتیں بھی دی ہر طرح کے پھل بھی تیرے لیے اگا دیے ہر طرح کے سبزیاں بھی تیرے لیے اگا دی کھانے کے لیے گوشت بھی مہیا کر دیا جانوروں کا پرندوں کا ربھی مان بنائے ایک دوسرے محمد کے اوپر طے بتائے وہ بک ال شعین علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے